توبا والے عبادت والے سراہنی والے روزے والے رکو والے سجدہ والے بھلائی کے بتانے والے اور برائی سے روکنی والے اور اللہ کی حد نگاہ رکینے والے اور خوشیسنا مسلمانوں ہے